اللہ من الشیطان و اللہ الرحمن الرحیم اللہم علی محمد المحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سہیم نربا شاہ واطم النبا شاہ اور باقی تمام سامین خارہ گرامی برادران سب کو بارفی سلامت کرتے ہمارے سلسلے دست کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر 381 سو 24 ہے تین سے اکاسی شروع سے ابھی تک بابو شریف کے درست کے تعداد ہیں اور چوبیس اولاد فتھیہ کا اور یاد ہے اولاد فتح کا درس نمبر چوبیس ہے اجینگرہ میں اور جو ہے ہمارے سلسلے دس اولاد فتح میں سے آیت الکرسی کی مختصر توضیحات ہیں کل کو الحی القیوم کا جو ہے توضی دو درسوں میں پہنچا دیا آج جو ہے آگے آج کے درس میں درس نمبر چوبیس میں لا حضنت ولا نام لہمع فِي السَّمَاوَاتِ لارج ہاں جی لہما ف سماوات والے انہیں دو تو حیات کی تھوڑی سی توضیع کوشش کروں گا عظن گراہ میں تو اللہ تع حضو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحقیوم وہ ذات صاحب حیات ہے اور آپ کو بتایا اس کی حیات ذاتی ہے اس سے اس سے کسی نے حیات نہیں بخشے اللہ تعالیٰ کے عظن میں تمام صفات ذاتی ہے اس کے ذات بھی بس ذات موجود ہے اس کو کسی نے وجود نہیں بھاشے اللہ کی ذات کو ذات واجب الوجود بولتے ہیں ہاں جی باقی اللہ کے علاوہ جتنے بھی موجودات ہیں ماشاء اللہ پوری عالم کو ممکن الوجود بولتے ہیں جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہے واجب الوجود ایسے کاغذات میں جو اپنے وجود میں بھی کسی کا محتاج نہیں یہ صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذات جس طرح بے محتاج ہے وہ اپنی وجود میں مستقل بذات ذات موجود ہے واجم الوجود ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفات بھی جو ہے ذات جو ہے اللہ تعالیٰ ان صفات میں متصف ہے اللہ کو کسی نے حیات نہیں بخشا اللہ کو کسی نے قیوم قرار نہیں دیا اس کائنات کا وہ بھی ذاتی ہی ساوی حیات ہے اس کی حیات ذاتی ہے ہاں اس کو کسی نے ہائی حیات نہیں بخشا ہے بلکہ ہر شے کو حیات اسی سے ہیں اسی طرح پوری کائنات کا قیوم ہونا نگاہ ہونا معافظ ہونا اس کائنات کے بقا اور دوام کے لیے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہے احتیاط کو مہیا کرنے کی جو صفت سے اللہ متصر ہے وہ بھی اللہ کے صفات اس ذاتی میں سے اس طرح آگے فرماتے ہیں وہ ذات جو حی قیوم ہے اس کے ایک اور صفات یہ ہے لطا حضنت وعلان ہے اس میں لاتا حض و لا حرف نفی ہے عربی زبان میں تو آخل سے مزارے کا واحد و نسق سے تو یہاں معنی مانا لاتا یعنی نہیں پکڑ سکتی ہے یا غالب نہیں آ سکتی ہے یہ معنی ہے ہاں جی ہاں کیا چیز غالب نہیں آ سکتی ہے کیا چیز اس کو نہیں پکڑ سکتی ہے آگے رہے صنت ولا نوم اس میں لا جو ہے نفی کا معنی ہے ہاں جی لاتا حضو ہو یا حضو پکڑنا غالب آنے کے معنی میں لاجح اور ہو مانی وہ اوشے کے معنی میں سن یعنی اون کے معنی میں ہے نیند کی ابتدا ہے یا ہلکی نیند ہے ہاں جی سینا میں یہ ہوتی ہے آپ کے آنکھیں سویا ہوئے لیکن کان سے سن رہا ہے کچی نیند ہے آنکھیں سویا ہوئے وہ بھی ایک لمحے کے لیے لیکن جو ہے آنکھ کان سن رہا ہے دوسرے حواس جو ہے محسوس کرتے ہیں تو اس کو سینہ بولتے ہیں تو دیا ہی حفیب لمحے کے لئے مختصر لمحے کن ہوتی ہے اللہ فرماتے اس کو نہانج نہ اون گاتی ہے ولا نوم اور نہ نیند ولا اور نہ نوم ہاں جہ اب نیند میں کیا ہوتی ہے انسان کی تمام حواس سو جاتے ہیں ٹانگ بھی سو جاتی ہے کان بھی سو جاتے ہیں تمام حص بھی سو جاتے ہیں ہاں بہت کچھ لوگ ایسی گہری نیوز سو جاتے ہیں اس کو اٹھا کے لے جائیں تو ابھی پتہ نہیں چلتے ہیں تو اس حد تک گہری نیسو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے برف الما کیونکہ وہ ذات اس کائنات کا قیوم ہے اس کائنات کو مسلسل اس کی سرپرستی کی ضرورت ہے تسلسل کے ساتھ اس دوام کائنات کی،, کی ہر شے کو ضرورت کی چیزیں بر پہنچاتے رہنا ہے اگر ایک لمحے قلبی کائنات کی کسی شے کو ضرورت کی چیز نہیں پہنچے وہ شے نابوت ہو سکتا ہے اس لیے وہ ذات جو ہائی قیوم ہے اس قیوم کو یقیناً اس لاتا خدوصنت والا نام ہوگا آپ ایک بندے کو کسی چیز کے محافظ بنا دیں اور وہ سو جائیں اس پر ہاں جی اوں غالب ہو جائیں تو وہ چیز ضائع ہو جائے جو جس وقت سو جائے گا وہ چیز ضائع ہو جائے گا اس کی مثال میں ابھی آپ کو دے رہا تو مسا کہ زندگی میں ہے تو ترجمہ یہ ہوگا اللہ سنت وصنت والانا اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی اللہ الا اللّہ ہو. یہاں تک ترجمہ الہ القیوم معنی وہ ہمیشہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے اور ہر چیز کا قیام بھی اسی سے ہے اور اسے لاتا حد صنت اسے اونک آتی ہے ننین لاتا حض و صنت یا نہ اس پر اونک کا غلبہ ہوتی ہے ننین کا نہ اونک اسے پکڑ سکتی ہے ننین اسے پکڑ سکتی ہے ہاں جی جو کہ غفلت کی ایک صورت ہے بے خبری کی ایک صورت ہے دنیا سے لاتعلقی کی ایک صورت ہے اللہ تعالیٰ ہیں میں اجمش اللہ کو یہ حالت جو انسانوں کو موجودات کو دوسرے روح موجودات کو لاحق ہوتی ہیں میں اللہ اس صفت سے پاک ہے میں وہ پاکزات ہوں جس کے لیے نیند تو چھوڑو اسے نیند کی جو ابتدائی اور لمحے کے لیے وہ حالتاری ہونے والے حالت اونگ بھی نہیں آتی ہیں اونگ بھی نہیں آتی لا تا نہ اللہ تاحد وسنت والا اسے نے یعنی اللہ کو نہ انگ آتی ہے اور نہ ہی نیند ہاں جی تو یہ جی، یقینا اللہ تعالیٰ اس کائنات کا جو ہے خیوم ہے اس کائنات کا نگاہ خود خالق بھی ہے خود رازق بھی ہے خود نگاہ بھی اس نے حفاظت کرنے اور اس کی حفاظت ایسی تسلسل اور دوام کے ساتھ ہونا پڑتا ہے اگر اللہ ہے کے لمحے کے لیے اپنے رحمت کی نگاہ کو دے ہاں جی تو دنیا کا خاموش اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب لہٰذا جب اس کائنات کی اور جو کچھ معلومات اس کے اندر ہیں ان سب کا جو ہے ان سب ان سب کا ان سب کی بقا ہاں جی بقا قیام اور حیات سب اللہ ہی سے اللہ سے وابستہ ہے ہیں سب اللہ ہی سے وابستہ ہیں تو یقینا جو ہے ذات ہیں جی یقیناً جو ہے وہ ذات یعنی وہ اللہ جو اس, کی اس کائنات کی بقات دوام استعمال اس پاک ذات سے وابستہ ہے ہاں جی تو یقیناً جو ہے وہ ذات جو اللہ ہیں ایسی ہونی چاہیے کہ جسے نہ اونگ آئے اور نہ نہ ہی نیند ورنہ عظیم کائنات کا قیام ہاں جی ایسے ذات کے ذریعے کیسے ہو سکتی ہے جسے اونگ یا نیند آتا ہو ایسی شرط میں جس وقت اللہ کو نیند ہاں جی نیند آئے گا تو تو لہٰذا جو ہیں جس وقت اللہ کو نین آئے تو چھوڑو اوں بھی آئیے نیند آئے تو چھوڑو ہاں جی اللہ کو نین تو چھوڑو اللہ کو نیند تو چھوڑو اوں بھی آ جائے اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا یعنی ایک بندے کا ہاتھ میں آ گیوں سمجھو ایک پانی اس کے ہاتھ میں دے دے کے رکھے یا ایک دودھ اس کے ہاتھ میں دے کے رکھے اور اس کو بولے کی کرنا ہے کھڑا رہ کے اس کی عبادت کرنا ہے اور کوئی عبادت کرنے کی جگہ نہیں اس کے ہاتھ میں دیا ہوا تو اس کا اگر اون بھی آ جائے نا وہ نیچے گر جائے گا دودھ گر جائے گا پانی گر جائے گا ہاں جی تو اس کیفیت میں اس کائنات کی کیفیت اللہ کے ساتھ اتنا وابستہ ہے ایک لمحے کے لیے جو اللہ اس کائنات سے اپنی چشم رحمت کو نہیں ہٹا سکتے اس کی نگہبانی سے محروم نہیں ہو سکتا یہ کائنات اور اللہ اس کائنات ائنات ایک لمحے کے لیے معروم ہو جائے تو خاموش کائنات جس جی طرح پوری شہر کو ایک جگہ سے بجلی ملتی ہے ہاں جی وہاں کا جو ہے وہ مین بٹن اگر وہ بند کر دیں ایک لمحے کے لیے بند کے پورا شہر خاموش ہو گئے نا پورے شہر ایک لمحے میں اسی لمحے میں شہر خاموش ہے اسی طرح اللہ کی طرف سے اس کائنات کو ملنے والے رحمت اس کے فوجان اس کے فضل اس طرح ہے حضین گرامین تسلسل سے مل رہا ہوتا ہے تب جگ اس کائنات کے اندر ہن یہ رونقیں ہیں کسی جن او نہ اوں آئے ورنہ ہی نین ورنہ جو ہے عظیم کائنات کا قیام جو ہے ایسے ذات کے ذریعے کیسے ہو سکتی ہے جسے اون یا نیند آتا ہو ایسی صورت میں جس وقت اللہ کو نیند تو چھوڑو اون بھی آ جائے اس کائنات کا نظم درہم برہم ہو جائے گا غور کرنے ذرا چنانچہ واقعہ ہے حضرت مسا کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن جو ہیں آپ نے اللہ اضوجل سے سوال کیا کہ اللہ کیا تجھے نیند یا اوم بھی آتا ہے اتمسٰ کلیم اللہ نے سوال کیا اس پر اللہ نے مسا کلیم اللہ کے ہاتھ میں ایک کٹورے میں پانی ڈال کر اسے اٹھا کر کھڑا رہنے کا حکم دیا موسیٰ اس کٹورے میں پانی اس کو ہاں جو اپنے ہاتھ میں لے کے کٹورے کے ساتھ اور کھڑا رہے ہیں اس کو گرنے نہیں دینا ہے اس کو حفاظت کرنا ہے گرنے نہیں دینا ہے تو حکم دیا کھڑا رہنے کا حکم دیا تو کچھ دیر بعد ہاتم موسا علیہ السلام کی آنکھوں میں اونگ یاد نہیں نہ وہ اور وہ کٹورا زمین پر گر گیا ہاتم موسا علیہ السلام اچانک چونک پڑا اللہ نے پوچھا یہ کیا ہوا کہا مجھے اون اونگ آیا ہاں جی یا نیند آیا اور کٹورا زمین پر گر کر ٹوٹ گیا اور پانی بھی بہ گیا تو اس اللہ نے فرمایا تو اس وقت جو ہے تو اس وقت اللہ نے فرمایا اے موسا آپ نے جو مجھ سے پوچھا تھا اللہ کیا تجھے بھی اونگ یا نیند آتی ہے اس کے جواب اب یہیں پر سنو ایک مجھے اگر ہماری ذات کو بھی نیند یا اون آ جائیں تو اس پوری کائنات کا یہی حشر ہوگا جو آپ کے ہاتھ میں اس کٹورے اور پانی کا ہوا ہے ہیں جی جو آپ کے ہاتھ میں کٹورا اور پانی کا ہوا لہٰذا اگر غور کیا جائے تو اللہ تعزنت والن دلیل ہے اللہ کے اللہوم ہونے کی اللہوم ہے کیوں اس لیے کہ وہ ہاں جی لطا حضنت نوم کا مالک ہے عظین گرامی تو یہ وظیم اللّہ ہیں اس کائنات کے پوری کائنات سو جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں سوتے ہیں عظین گرامی میں ہم جو مومن ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ہاں جی جو اللہ کو اپنا محافظ بنا دیتے ہیں اپنی نگاہ بان بنا دیتے ہیں خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اللہ تو میری حفاظت کر اللہ تو من ف اللہ خیرون کہہ کر اللہ کو اپنا محافظ بنا دیتے ہیں خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اللہ میں اپنے آپ کے حفاظت نہیں کر سکتا ہوں ہاں جو میں راتوں کو چھ چھ گھنٹہ آٹھ آٹھ گھنٹہ میں سو جاتا ہوں میں غافل مجھے آگے سے جو چیز آگے نظر مجھے پیچھے سے نظر نہیں آتا ہے دائیں بائیں سے بھی پورا پورا نظر نہیں آتا آگے سے بھی اگر حوث جم ہو ہاں جی دل و دماغ ساتھ دے رہا تو نظر آتا ہے کوئی خوف خطرہ ورنہ غافل ہو تو وہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے اللہ سے کہیں اللہ تو ہی بہترین محافظ ہے ہاں جی تو اللہ وہ ذات ہے زن گرم جس کو نہ نیند آتے نہ اون وہ حی القیوم باچھا ہے تو ایسی ذات کو اپنا رب بن اس کا اپنا مالک بنائیں اپنا محافظ بنائیں اپنا نگاہ بان بنائیں اور اس کے حوالے کریں خود کو بندے مومن خود کو اس کے حوالے کریں یا اللہ دل سے کہیں دل سے کہیں سچائی کے ساتھ کہیں پوری خلوص سے کہیں اور اپنے عاجزی کا اقرار کرتے ہوئے کہیں یا اللہ میں اپنے آپ کے حفاظت نہیں کر سکتا ہوں اگر تو حفاظت نہ کریں تو میں اپنے آپ کے حفاظت نہیں کر سکتا ہوں یا اللہ میں اپنے آپ کو میرے آہل و عیال کو میرے دو احباب کو میرے خیش کو میرے خاندان کو میرے دوستوں کو میرے چاہنے والوں کو تمام مومن مومنات عالم کو مصمین عثمات عالم کو اللہ سب کو ہم تیرے حوالے کرتے ہیں تو ہی ہمارا محافظ و کا ہے باہ واہ اگر یہ سچائی سے کوئی یہ دعا کرتا اللہ کتنا خوش ہو جائے گا اس کی سرپرستی کرے گا بلا شیخ شبہ سرپرستی کرے گا آزین گراہ میں اس بات دنیا و کرونا وائرس سے خوف زیادہ ہے پریشان ہے ٹینشن ہے ہاں مغرب میں دیکھو جی جس کو حال لگائیں آپ اس کو کیسے صفائی کریں ہاں جی برتن کو حال لگائیں یا اس پہ کرونا والی سیز کو لگ گیا ہاں جی چمچ کو حل یا اس پہ کرونا والی باتھ روم میں جا رہے ہیں دروازے کو حل لگائیں کرونا والی لگ گیا ہوگا صابن لگ گیا ہوگا باہر لگ گیا ہوگا بھائی لگ گیا اب آپ کتنے کو صفائی کرتے پھریں گے کتنے کو سے صاف کریں گے کو کچھ دوائیاں ڈالیں گے کتنے کو ڈالیں گے کتنے کو آپ صاف کریں گے نہیں کر سکتے ہم زیادہ سے زیادہ ہاتھوں کو صابن سے صاف کر سکتے ہیں ڈیٹول سے صاف کر سکتے ہیں چلو سینٹینائزر سے کبھی کبھار آپ اس کو مس کر کے صاف کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ لباس کو ہم دیں ہاں جن جی دو تین دن میں یا روزانہ بھی چلو بدل سکتے ہیں دو سکتے ہیں باقی ہمیں ہاں ایک نہ نظر آنے والے مخلوص ہیں اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے زین میں اس کا واحد حل ہے ٹھیک ہے یہ ظاہری احتیاطات بھی کریں جہاں تک ہمارے عقل شعور کام کرتا ہے شرط جس کو منع نہیں کرتے شرط اس تائید کرتے ہیں لیکن آپ کا دل اللہ کی طرف ہونا چاہ نگر میں آپ پوری توجہ کے ساتھ اپنے دل اللہ کی طرف راغب رکھیں اور آپ کو سو فیصد اس بات پر ایمان ہو جائیں اپنا کہ اللہ تو اگر میرے حفاظت کرے تو کوئی میرا کچھ نہیں بگار سکتا اگر تم میری حفاظت کرے تو کوئی میرے کچھ نہیں بگاڑ سکتا دنیا کی طاقتور ترین مخلوق بھی نہیں بچ کچھ نہیں کر سکتا اظن گرم عبامی علیہ السلام کی تاریخ دیکھ ابراہیم کو نمرود نے ہاں جی نمرود نے اتنی بڑا آنکھ روشن کیا ایک بہت بڑا میدان پر کے آخ روشن کیا اور اتنی آنکھ کے شعلے آسمانوں کی طرح گیا وہاں سے اڑنے والے پرندے جو ہیں ان کے پر جل کے نیچے گر گئے پر جل کے نیچے گر گئے اس آگ میں ابراہیم کو پھینکتا ہے یار یہ آگ کس کو معاف کرے گا اس آگ میں جو بھی پھینکے گا لمحے میں تو اس کا تو ہوا تھا بھی جل جائے گا لیکن وہ اللہ جس نے ابراہیم کو کیسے بچایا اس کا حکم یا نارکنی برد و سلامن علی ابراہیم یا آگ ٹھنڈا ہو جاؤ ابراہیم جاگ جا میں پہنچا تو ابراہیم سردی سے لرز رہے ہیں آگ میں ابراہیم سردی سے لرک رہے ہیں اللہ کو و سلامن کے جملہ پھر کہنا پڑا اے آگ ہم نے ٹھنڈا کا ہو تو یہ عق نہ بنے ہم برف نہ بن یہ خود ایک تکلیف ہے یہ تراق تکلیف ہے تھا اس کو سلامت رکھیں تو کھلدار بن گیا اذان گرامی ہم ایسے اللہ کو مانتے ہیں جو اپنے بندوں کی اس طرح سرپرستی کرتا ہے میرا اذان گرامی میرا اذان گرامی یہ وہ موقع ہیں یہ وہ لمحات ہیں لازات ہیں جہاں دنیا کو اور پریشان ہے وہ واپس ان کے پاس اسی ظاہر اسباب و لل قلعہ و خوش بھی نہیں ہے ان کے پاس خوش بھی نہیں ان کے پاس ظاہر اسباب ہے لل قلعہ ہوا خوش بھی نہیں ہے ان کا ایک تقلیٰ گاہ ایسے قوی ہاں جی ان کے پاس نہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے وہ بے چارے لوگ ہیں جو جنہوں نے اللہ کو اپنا سرپرس نہیں بنایا اپنا مولا نہیں بنایا رب نہیں بنایا آپ ہاں میرے پیارے نبی کا واقعہ آپ دیکھیں حضین گرہ میں ہاں جی پیارے نبی کے واقعہ جو کفوار قریش آپ کے گھر کو بعض رابعی نے لکھا چار سو نفر نے معاشرہ کیا کم سے کم تعداد ہے چالیس جوانوں نے کفار قریش کے مختلف قابل کے سب کے ہاتھوں میں نمگے تلوار ہے آپ اور میرے نبی کو کیسے بچایا نبی نے شاہ تلوجوح کہہ کر مٹی پھینکا ان کے بیچ میں سے نکل گیا کسی کو نظر نہیں آیا یہ آپ اور میرا رب ہے پھر آپ غار شور میں آپ وہاں پناہ لیتے ہیں یہ غار ہے جو لوگ حاج بجے عمرے پہ انہوں نے دیکھا ہوگا ہاں جی آپ اس کے اندر تشریف اللہ کے حکم تو وہاں جاتے ہیں ہاں اس کا اندر جانے کے ایک راستہ ہے اس راستے پہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کس طرح حفاظت کرتے ہیں اللہ نے فوراً وہاں مکھڑی کا حکم کرتے ہیں وہاں ایک جھال بنا ہے جال بھی بالکل پرانا جال بنا ہے وہاں کبو ہاں جی کبوتر کو حکم دیتے ہیں وہاں انڈا دے دیں تاکہ یہ لوگ وہاں پہنچیں تو ان کے عقل جو ہے وہاں سے اجازت ہی نہ دیں اندر جا کے دیکھنے کا جہاں اس کے ابھی کو رکھا ہے اللہ نے اور دیکھو وہاں تو آیا وہ لوگ آپ کے پاؤں کی نشانی ڈھونڈ ڈھونڈ کے آئے وہاں پہنچ گیا وہاں پہ ان کی جو زمانے اس طرح کے ماہر لوگ بھی تھے جو پاؤں کی نشانی کو پتہ کرتے تھے یہاں سے بندہ گزرا ہے نہیں گزرا ہے تو وہاں تک پہنچ گیا حالانکہ وہ پہاڑ تھا پتھروں سے گزرنا تھا پھر بھی انہوں نے پاؤں کی نشانی سے وہاں تک آ گیا پھر وہاں کو ان کے جو پاؤں کی نشانی دیکھنے والے نے کسی نے کہا ذار کہ کے اندر ہو انہوں نے کہا بغار کہ کے اندر ہو تو کہ ہم یہ جالی تو پھٹے گا ان پہ جان کو کیا پتہ یہ جعلی اللہ نے اپنے حبیب کو بچانے کے حبیب کو اندر جانے کے بعد یہ جعلی بنایا ہے ان کو کیا پتہ ہاں جی لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہوں نے کہا بس یہاں تک تو آیا ادھر سے معلوم نہیں محمد یاس زمین میں چلا گیا یاس یا معمون میں چلا گیا ہاں وہاں سے وہ لوگ حیران و پریشان ہو کے واپس آیا معبوب کو اللہ نے اندر حفاظت دے دیو اظہاں گرامی اگر ہمارے اللہ چاہیں تو ہمیں بدو کسی ویکسین کے بدونی کسی دعا کے کسی ہیں چیز کے ہمارے اللہ اس طرح اللہ اپنے پیارے نبی کو افضل انبیاء کو اشرف انبیاء کو سردار انبیاء کو ایک مکڑے کی جھال کے ذریعے سے بچاتے ہیں حضین گرامی آپ اور میرا رب ایسا محافظ ہے ایسے نکاح بان ہے اور وہ رب ہمیں اجازت دے رہے ہیں سورہ مضمین میں رب المشرقی والمار میں المشرق و معرف کا رب ہوں لا اللہ اللہ ہُو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے لوگ جان لو فتح سکیلا اے ممنو اس اللہ کو اپنا نگاہ بناؤ اس اللہ کو اپنا سرپرست بناؤ اس اللہ کو اپنا محافظ بناؤ ہاں جی اس کو اپنا نگاہ بان بناو خود کو اس کے حوالے کرو اپنے دین کو اپنے ایمان کو اپنے مال کو اپنے وجود کو اپنے اہل کو اپنے عیال کا اپنے خاندان کو اپنی ہاں جی دو صحباف کو آشنایان کو علم اللہ کو تمام مومنین ممنات مسلم وسلمات کو ہاں کوئی زمزمہ کرنے والا ہو ہمارے اندر اللہ سے راز و نیاز کرنے والا ہمارے اندر ہو اللہ سے اس طرح راز و نیاز کریں اور تمام ممنین ممنات عالم رسم اللہ کے حوالے کریں ہر کوئی اپنے اللہ کو, کو اپنے آپ اللہ کے حوالے کریں زن گرامی تو اس بندے کو کیا ٹینشن ہے جس, جس کو یقین ہو جس کو یقین ہو میرا محافظ اللہ ہے جس کو یقین ہو جس نے اپنے آپ اللہ کے حوالے کر دیا ہے اپنے آپ اللہ کے حوالے کر دیا ہے اور اس کے ہر فیصلے پر راضی ہیں وہ چاہیں تو زندہ رکھو وہ چاہیں تو اٹھا لو اس کے ہر فیصلے پر وہ راضی ہیں تو اللہ جب تک چاہیں زندہ رکھیں گے جب تک چاہیں گے جب چاہیں گے اٹھا لیں گے تو اپنے درگاہ میں ملا لیں گے بندے مومن کے موت تو کوئی پریشانی کی بات تھوڑی محبوب سے ملنا ہے رف سے ملنا ہے اپنے آکاش سے ملنا ہے جس کی احسانات کی سمندر میں ہم دنیا میں بے غرق ہے رب کے احسانات اور لطف کرم اور فضلت فضیلت اس کے احسان کا ہم قیمت میں بھی اس کی فضل سے ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں اس کے رحمت سے ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں ہماری کثرت عمل سے تھوڑا جا ہمارے پاس ہے کتنے عمل ہے اللہ کی نعمتوں کے مقابلے ہمارے پاس ہے کون عمل ہے صرف اس کے رحمت کا امیدوار ہو جاؤ زین گرامین اس کی شفقت کا اس کے رحم و کرم کا امیدوار جاؤ اور اسی کو اپنا محافظ اور نگاہ بناؤ تو انشاءاللہ اللہ ہماری ہمارے ہر چیز کی حفاظت کرے گا اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے گا میری دعائ پرور نگار عالم اطرے آسمائے بابرکت اللّہ اللہ لا, لا تاخذ سنت ولا نوم کی صفات ذاتی کے واسطہ پرور نگاران تو تمام مسلمان عالم کے حفاظت فرمایا اللہ اے اللہ ہم سب کے حفاظت فرمایا الحال مسلم مرد و عرد بزرگ جوان مائیں بہنیں بچے بوڑھے سب کے اللہ تم حفاظت کرما اس وقت بھی اس واقعات کی آفت سے اس وائرس سے اور تمام وائرس سے تمام آفتوں سے ہمام بیماریوں سے اے اللہ تم ہم سب کے تمام عثمان عالم کے حفاظت فرما کیونکہ تم بہترین حفاظت کرنے والا ہے یا ارحم الرحمین اللہ مصل علامہ محمد اللہ